من عمده ونفسه ونفسه یوسیقم الله في اولادکم لزکاری مثل حضر الانسیین فا ان کن نساء فوقتن تین فلہن سلطا ما ترک وان کانت واحدة فلہن نس ولی ابویه لکل واحد منہما سدوس مما ترک لا اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے جو مذکر ہیں بیٹے ہیں ان کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے اگر تمہاری اولاد میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں اور ہوں وہ دو سے زائد دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے کل مال میں سے دو تہائی حصہ ہے وہ انکانت واحداتن فلاح اگر بیٹا کوئی نہیں بیٹی ہے صرف ایک تو مرنے والے ماں یا باپ کی جائیداد میں سے اس کے طریقہ میں سے آدھا حصہ بیٹی کا حق ہے والی ابا وہی نہیں پلی واحد مین اور مرنے والے کے ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت ہے ان کا نلاح والد اگر مرنے والے کی اولاد ہے کا علم یا پالد واری ابا واپ اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے اور صرف اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں تو پھر اس کی ماں کے لیے فالی امنی سو تیسرا حصہ ہے بہت ہونے والا اس کی اولاد نہیں ماں اور باپ اس کے وارث ہے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ باقی دو تہائی سے باپ کے یہ اس صورت میں ہے جب اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو اگر میت کی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو پھر بھی وارث بنے گے ماں اور باپ ہی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا باپ کی موجودگی میں تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا انکان آپ واتم سالی ان میں سو چھٹا حصہ ماں کا اور باقی پانچ گل مال کے چھ حصے کرے ایک ماں کو اور باقی پانچوں وہ باپ کے ہیں یہ وراثت تقسیم کرنی ہے اس انداز میں وسیعت کو پورا کرنے اور فرض کو ادا کرنے کے بعد آبا او کم و بنا او کم لا تجرو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں پتا نہیں کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے نزدیک کون ہے سری رین اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خریدا ہے اللہ نے خود ہی مال تقسیم کرنے کا اصول متعین کر دیا ہے ان اللہ کان حلیم الحقیمہ اللہ بڑا تنا بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے والا پن تارا کام تمہاری بیویاں پوت ہو جائے اور ان کی اولاد نہ ہو بیوی کی پوت شدہ کی اولاد نہیں ہے تو اس مرنے والی بیوی کے مال میں سے آمد کو آدھا حصہ ملے گا انقان اللہ حسنا والا دوست والا کمو روبو ممبادی وسیع یو سین ابھی اور اگر مرنے والی عورت کی اولاد ہے تو پھر اس کے خامد کو چوتھا حصہ ملے گا اس کے بال ہونا رو گو ہے ممبا سارک تم اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو وہ ایک ہو دو ہو تین ہو یا چار ملے گا ان کو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کے لیے سمن آٹھواں حصہ ہے تمہارے سڑکے میں سے یہ حصہ ان کو ملے گا ممباجی وسیع بنتو سونا بہا او تئن وسیعتوں کو پورا کرنے اور فرد کو ادا کرنے کے بعد ان کا نا راجو کلا ہوا ہوا یعنی کہ نہ اس کے ماں باپ ہوں, ہی اس کی اولاد ہو نہ باپ بھی کوئی نہیں بہن بھائی ہیں اس کے تو پھر ولا ہو اخن او اخ تن فلی کل فُلِّ واقعی اس کے بھائی یا بہن ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا یہ ہے اخیاتی یعنی کہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ بہت ہونے والا بہت ہو گیا اور اس کے بہن یا بھائی ہیں ماں کی طرف سے سگے ہیں لیکن باپ کی طرف سے سوتیلے ہیں تو ان بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو بھائیوں کو بھی چھٹا حصہ اور بہنوں کو بھی چھٹائی تھا اور اگر دو جمع ہو جائیں بہن اور بھائی تو پھر ان کو مل جائے گا سلوس سین قانو اخترا بن ضالی کا فہم شرا کا سلوس اگر ایک سے زائد ہوں اقیاتی ماں جائے بہن یا بھائی ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں بہن بھائی یا دو تین بہنے ہیں یا صرف بھائی ہیں دو تین تو ان کو مرنے والے کے مال میں سے ایک تہائی حصہ ملے گا مِن بَعْدِ وَصیتِ, أَو <مُزَارِن> وصیت جس کے اندر ضرور نہ ہو اس کو پورا کرنے اور فرض کو ادا کرنے کے بعد یہ حصہ دیا جائے گا وصیتا من اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے وصیت ہے واللہ علیم الحلیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے ہے طور کا یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں پوچھتے ہیں قل اللہ کہہ دیجئے کہ کلالہ کے مطالعے اللہ تعالیٰ تمہیں فتوا دیتا ہے یعنی کا کہ کوئی آدمی اگر فوت ہو گیا لیسا لہو بلد اس کی اولاد نہیں ہے فلال کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کر دی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو والا ہُو اخ اور اس کی بہن ہے پہلے جو بہن بھائیوں کا حصہ تھا وہ تھا ماں جائے بہن بھائیوں کا اب یہ ہے باپ جائے بہن بھائی ماں کی طرف سے جو ستیلے ہیں یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے ان کا حصہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہے فلاں ماتا تھا تو مرنے والے کی وراثت اور جائیداد میں سے آدھا حصہ وہ بہن کا ہے بہن اس کی وارث ہے مرنے والا اس کی اولاد نہیں اور اس کے والدین بھی نہیں اس کے حقیقی سگے بہن بھائی ہیں اگر صرف ایک اکیلی بہن ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا کل اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کا ایک اکیلا بھائی ہے تو پھر یہ اکیلا بھائی اس بہن کی ساری جائیداد کا وارث بن جائے گا اگر اس کی اولاد یا اس کے اولاد اور والدین نہیں ہیں وَا ان کا مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو اور اس کے حقیقی سگے بہن بھائی دو یا دو سے زائد ہو تو پھر ان کے بارے میں اصول یہ ہے پالیس زاکاری مسلح حج دل کہ سارے کا سارا مال ان کے اندر تقسیم کر دو اور طریقہ کار تقسیم کا یہ ہوگا کہ مرد کو عورت کی نسبت دگنا دیا جائے گا اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے معاملہ تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ہی تم گمراہ نہ ہو جاؤ وہ اللہ کل شعین علیم اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو وراثت کے بعد میں اللہ سبحانہ سبھانا نے وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بتانے کے بعد یہ فرمایا ہے سارے کا سارا کچھ طریقہ تقسیم شروع کب ہوگا قرض کو ادا کرنے اور وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد تو مرنے والا جب مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے مرنے والا جو مال چھوڑ کے مرا ہے اس کے مال میں سے اس کے کفن اور اس کے دفن کا انتظام کیا جائے اس کے ترکے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک اس کی مثالیں موجود ہیں مثال موٹی سی لینے غروائے احد کے مقتولوں کی جس کے پاس جو کپڑا تھا اس کو اسی کپڑے میں کفن دیا گیا مسعب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک کاتر تھی ان کے پاس چھوٹی سی سر ڈھانکتے پاؤں ننگے ہو جاتے پاؤں ڈھانکتے سر ننگا ہو جاتا نبی الحلاط اخلاق نے فرمایا اسی چادر کے اندر اس کو کفن دے دو اور اس کے اوپر ڈال دو اور سر پر یہ چادر ڈال دو اور پاؤں کی اذخر نامی گھاس وہ رکھو تو جو جس کا طریقہ تھا اسی میں سے اس کے کفن تفن کا بندوبست کیا گیا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس نے وصیت کی ہے اپنے مال میں سے اس کے مال کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا ایک تہائی مال میں اگر کسی آدمی نے اپنے سارے مال کی وسیعت کر دی کہ فلاں بندے کو دے دینا یا اللہ کے نام پر فلاں جگہ لگا دینا یا آدھے مال کی وسیعت کر دی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی وسیعت باطل ہے صرف ایک تہائی سلس مال کی وسیعت کو ناز کیا جائے گا باقی مال کو نہیں چھیڑا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے پاس چھ غلام تھے تو مرتے ہوئے چھ کے چھ غلاموں کو اس نے آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور بلا کے ان کے تین حصے کیے دو دو کی تین ٹولیاں بنا دی پھر اس کے بعد ان کے درمیان پورا اندازی کی تو دو غلاموں کو آزاد کر دیا باقی چار کو غلام ہی رکھا اور اس کے وراثا میں ان کو غلاموں کو تقسیم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وسیعت اگر کسی بندے نے ایک تہائی مال سے زیادہ کی ہو تو اس کی زیادہ کی وسیعت باطل ہے تہائی مال کی وہ وسیعت کر سکتا ہے صحابی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہو گئے ہی بخاری کے اندر حدیث موجود ہیں کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور مال اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کر دوں اپنے مال کو صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں کتنا کروں اس نے گنوانا شروع کیا جب سلوس تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اصولس وسولس و کثیر ٹھیک ہے تہائی حصے کی مال کی تو وصیت کر یہی بہت زیادہ ہے کل مال میں سے ایک تہائی مال کی وصیت کرنے کی ایک تہائی مال صدقہ کرنے کی اس کو اجازت دی اور فرمایا یہی بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ تو وصیت نہیں کر سکتا تو وسیعت یہ ایک تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وسیعت کرنا ضروری نہیں یہ بات غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہید بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال ہو اس کو چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی موجود ہو وہ تحریر کر کے رکھے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید قربان حمید کے اندر وسیع کرنے کو فرض قرار دیا ہے فرمایا ہے پوتیبا کا اللہ تعالی نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مرتے ہوئے مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وسیعت کرے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے یہ پرہیزگار لوگوں پر فرض ہے تو پہلے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرنا جائز تھی تو اللہ کو بہانا ہوا نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وسیعت خود فرما دی ان آیات کے اندر یو سیتم اللہ قاری مترخی تو اب وسیعت کرنا فرد ہے لیکن جن کا حصہ اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ نے کتاب اللہ میں متعین کر دیا ہے ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے کئی بخاری کتاب المیرا باب اللہ وسیع علی وار سین ان کے اندر نبی علیہ نبیر کا فرمان موجود ہے کہ لا وسیط علی وار سن کسی وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں بندہ وسیعت کرے ضرور کرے فرد ہے اس پہ لیکن کرے ایسے بندے کے لیے ایسے بندے کے ہاتھ میں جو وارث نہیں بنتا اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ماں باپ کے لیے یا جو بھی اس کے وارث بن رہے ہیں اس کے ترکے میں ان کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا زمین اور آم کے لیے وہ وسیعت کر سکتا ہے اپنی بہنوں کی اولاد کے لیے وصیت کر دے اپنے پوتوں کے لیے وسیعت کر دے اگر اس کے بیٹے موجود ہیں تو پوتے وارث نہیں بنتے پوتوں کے لیے وصیت کر دے یا کسی اور کے لیے وصیت کر دے فی جی سب اللہ اللہ کے راستے میں مدارس کو مساجد کو یا اور کار خیر میں لگانے کے لیے وصیت کر دے نب سے وسیعت اس پر فرد ہے لیکن برا خا کے لیے وسیعت کرنا یہ منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا وسیعت علی وارث کہ وارث کے لیے جائز نہیں اگر کوئی وارث کے وسیع کرتا ہے تو اس کی وسیعت باطل ہے بے سود اور رائے گا ہے اس کی وسیعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو وسیعت کرنا لازمی اور ضروری ہے اور وسیعت اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی وسیعت کی جائے گی اس سے زیادہ کی نہیں اگر کوئی زیادہ کی کرے گا تو اس کی زیادہ کی وسیعت بیکار ہو جائے گی پھر وسیعتوں کو پورا کرنے کے بعد قرضے کی ادائیگی سب سے پہلے کفن دفن پھر قرضے کی ادائیگی قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچے تو اس میں سے ایک تہائی حصہ گورا خاف ہو یہ تین کام جب ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن لوگوں کے لیے حصے مقرر کیے ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق حصہ دیا جائے گا جن جن لوگوں کے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حصے متعین کیے ہیں وہ کل اپراد ہیں آٹھ بارہ افراد ہیں جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں بارہ افراد بنتے ہیں مردوں میں حامد باپ پہلے نمبر پہ حامد دوسرے نمبر پہ باپ یہ یاد رہے کہ مسائل وراثت میں جب بھی کوئی رشتہ بولا جائے کسی رشتے کا نام بولا جائے تو اس کا تعلق میت کے ساتھ جوڑنا ہے میت کا آمد میت کا باپ میت کا اخیافی بھائی ماں جایا ماں کی طرف سے سگا ہو اور باپ کی طرف سے سوتیلا یعنی دونوں کی ماں ایک ہے باپ جدا جدا ہے تو ایسی صورت میں اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں وراثت کی اطلاع میں تو یہ بھی حقدار ہے اور حصہ دار ہے چوتھے نمبر پر ہے دادا یا نانا دونوں کو یہ عربی زبان میں جد کہتے ہیں دادا نانا یہ بھی بارش ہے اور آٹھ عورتیں ہیں جن میں سے ایک میت کی بیوی میت کی ماں نمبر تین میت کی جدہ دادی یا نانی اوپر تک نانی پڑ نانی جتنی دور تک ہو اس سے زیادہ اوپر تو کام ہی زندہ رہتی ہے اسی طرح دادا بھی اوپر تک تو میت کی بیوی نمبر دو میت کی ماں نمبر تین میت کی اور پھر اس کے بعد میت کی بیٹی نمبر پانچ میت کے بیٹوں کی بیٹیاں میت کے بیٹوں کی بیٹیاں اگر بیٹے زندہ نہیں ہیں میت کے تو میت کی بیٹیاں یعنی بیٹوں کی بیٹیاں پوتیاں وہ زندہ ہیں تو وہ میت کی وراثت میں سے حقدار بنے گی حصہ لے گی اگر میت کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے تو پھر وراثت نیچے طبقے میں نہیں جائے گی پھر میت کی عینی بہن سگی ماں باپ دونوں کی طرف سے میت کی اللہ بہن باپ کی طرف سے سگی ماں جدا جدا ہو اس کو کہتے ہیں اللہ میت کی اخیاتی بہن ماں کی طرف سے سگی باپ جا چکا یہ کل آٹھ عورتیں اور چار مرد بارہ افراد ہیں جن کے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر مقرر کیے ہیں تو ان کا اجمالی سا خاکہ یہ ہے کہ خامد کو حصہ آدھا ملے گا اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے دو یا تین شادیاں کی ہوئی ہیں اب اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی بے اولاد ہے باقی دو بیویوں سے اس آدمی کی اولاد ہے تو اب جس وقت وہ بیوی فوت ہوگی جس کی اولاد نہیں ہے تو اس خامد کو اس بیوی کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا اور جب اس کی وہ بیوی فوت ہوگی جس بیوی کی اولاد ہے ہاں اس مرد سے پیدا ہوئی ہے یا سادقہ پہلے کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس نے طلاق دے دی یا وہ عورت بیوا ہو گئی اور اس نے شادی کر لی مرنے والی کی اگر اولاد ہے تو اس کے خامد کو آٹھ چوتھا حصہ ملے گا اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے خامد کو نسب آدھا حصہ ملے گا یہ ہے فامن کے حصے اور باپ اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد میں بیٹا موجود ہو میت کی اولاد میں اگر بیٹا موجود ہو تو باپ کو ملے گا چھٹا حصہ اگر میت کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو باپ کو پھر بھی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور ہاب الخروز جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں ان میں مال تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ باقی بچ گیا تو وہ بھی باپ کو ملے گا مثال کے طور پہ مرنے والے کی ایک بیٹی ہے شرک ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے اور اس کا کوئی وارس زندہ نہیں اب اس صورت میں اس کی جائیداد اور مال میں سے آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا باپ کو تو جو باقی مال بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا یعنی بیٹی ہونے کی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باقی ماندہ بھی ملے گا اور اگر میت کی اولاد ہے ہی نہیں میت کی اولاد بالکل نہیں ہے تو میت کا مال افاو الخروج میں جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں ان لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو بچ گیا سارا باپ کا مثال کے طور پہ یہی مثال لے لو میت خوت ہو گئی اس کی اولاد کوئی نہیں ایک اس کی ماں ہے اور ایک باپ ہے اب ماں کو مل جائے گا چھٹا حصہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو ماں کو مل جائے گا تیسرا حصہ باقی پانچ چھٹے سے پانچ سلوس یا بہن بھائیوں کی موجودگی میں ادم موجودگی میں دو تہائی سے وہ سارے باپ کے یہ باپ کی کل تین حالتیں ہیں اسی طرح جو میت کا دادا ہے دادا یا نانا جاد وہ بھی باپ کی طرح ہی ہے جس طرح باپ کے اندر کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح دادا حقدار بنتا ہے لیکن باپ اگر موجود ہو میت کا تو میت کے دادے یا نانے کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے الہ الفرا بھی اللہ تعالی نے کتاب اللہ کے اندر جن لوگوں کے حصے متعین و مقرر کیے ہیں ان لوگوں کو ان کے حصے دو فما باقی جار. ان لوگوں کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ گیا اولا راجول وہ قریبی مرد رشتے دار کو دیا جائے گا جو سب سے قریبی مرد رشتے دار ہے وہ وارث بنے گا تو دادے کی نسبت باپ زیادہ قریبی ہے نا تو باپ سارے کا سارا مال لے جائے گا دادے تک نہیں پہنچے گا اگر دادا موجود ہے اور باپ موجود نہیں پھر دادا حقدار بنے گا اسی انداز میں جس انداز میں باپ حقدار بنا تھا اسی طرح میت کا اخیاسی بھائی ماں جایا ماں کی طرف سے سگا باپ جن کے جدا جدا ہوں تو اس بھائی کا حصہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اکیلا ہو تو سدس سٹا حصہ دو یا دو سے زائد ہو تو سولز تہائی حصہ ایک تہائی حصہ یہ مردوں کے حصے ہیں اور عورتوں میں سے بیوی کا حصہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس کو ملے گا چوتھا حصہ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی ایک ہو یا زائد ان کو ملے گا مرنے والے کی جائیداد میں سے آٹھواں حصہ یہ مختصر بیویوں کا حصہ ہے پھر اس کے بعد میت کی ماں والدہ اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بہن بھائی یا مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد اور بہن بھائی نہ ہو تو ماں کو ملے گا تہائی حصہ ایک بٹا تین جو میت کی جدہ ہے نانی یا دادی اس کا حصہ بھی وہی ماں والا ہے ماں کی عدم موجودگی میں نانی یا دادی کو دیا جائے گا ماں کی موجودگی میں نہیں پھر اسی طرح جو میت کی بیٹی ہے اگر اکیلی ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا کل مال میں سے اگر دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر دو تہائی حصے ان کو ملیں گے سلو شان دو بٹا تین دو تہائی حصے اور اگر میت کی اولاد میں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی موجود ہیں تو لذا کاری نصر الحضیل سائی پھر وہ سارے کے سارے آتابا بن جائیں گے وہ اصحاب فروز میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگا کہ بیٹی کی نسبت بیٹے کو دگنا دیا جائے گا اور میت کی پوتیاں میت کے بیٹوں کی بیٹیاں اگر اکیلی ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر دو تہائی حصے ملیں گے یہ کب جب میت کی بیٹی موجود نہ ہو اگر میت کی ایک بیٹی موجود ہے تو پھر پوتیوں کو شد چھٹا حصہ ملے گا اور اگر میت کی دو بیٹیاں موجود ہیں تو پھر میت کی پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اسی طرح اگر میت کی بیٹیاں موجود نہیں ہیں تو میت کی پوتیوں کے ساتھ ساتھ میت کے پوتے بھی موجود ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے آسبا بن جائیں گے لذہ کاری مصول حضیر السائی کے اصول کے مطابق پوتیوں کو توتوں کی نسبت آدھا حصہ ملے گا اور مال ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر میت کی جو اخیافی بہن ہے یعنی ماں جائی بہن ماں کی طرف سے سگی باپ کی طرف سے سوتیلی اس کا حصہ بھی وہی ہے جو میت کے ماں جائے بھائی کا ہے یعنی اکیلی ہوگی تو ن تو اس کو ملے گا سدس چھٹا حصہ دو یا دو سے زائد ہوں گی تو پھر ان کو ملے گا سلس ایک تہائی حصہ اور جو میت کی اینی بہنے ہیں یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شگے تو پھر اکیلی ہو نصف آدھا حصہ دو یا دو سے زائد ہو تو پھر سلو سان دو تہائی حصے ساتھ ان کے بھائی بھی شریک ہو جائے تو پھر ان کو لاری حضیل اسی طرح جو میت کی اللہ کی بہنیں ہیں یعنی باپ کی طرف سے سگی اور ماں کی طرف سے سوتیلی اکیلی ہوگی تو آدھا دو یا دو سے زائد ہوں تو سلو بھائیوں کی موجودگی میں اسی طرح ہے لیکن اینی بہنوں کی موجودگی میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو سگی ہیں ان کی موجودگی میں ان اللہ بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا محروم ہو جائیں گی اور بید کی یہ تینوں قسم کی بہنیں اینی اللہ اور اخیاتی بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جائیں گی بیٹیوں کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گی اور باپ کی موجودگی میں بھی محروم ہو جائیں گی اور اگر بیٹیوں میں مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ حصہ باقی بچ جائے تو پھر بہنوں کو وہ باقی مندا حصہ مل جائے گا اجعل الاخوات محل, اخ... محل بنابا بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں آساب بنا دیا جائے گا یہ ایک اجمالی تھا خاکہ ہے ان کی وراثت تھا جو اللہ سنا تعالیٰ نے قرآن مجید قرفان حمید کے اندر بیان کیا ہے تو میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے اگر میت کے سر پہ قرضہ موجود ہے تو میت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی ہی تھا وہ اس سے وسیعت پوری کی جائے گی اگر اس نے ایک تہائی سے کم وسیعت کی ہے تو کم جتنی اس کی وسیعت ہے وسیعت پوری کر دی جائے گی وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ اصحاب خروز کو ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے حصے کتاب اللہ کے اندر متعینہ مقرر ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے مثال کے طور پہ مرنے والا مر گیا ایک اس کی بیٹی ہے ایک اس کی بیوی ہے اب آٹھواں حصہ بیوی کا اور آدھا حصہ بیٹی کا کچھ مال تو باقی پھر بھی بچ جائے گا نا اب اس کو کیا کرنا ہے جو مال باقی بچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تما باقیہ فہ والی اولا راجلی وہ قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے گا جو مرد رشتہ دار قریبی ہوگا اس کو دیا جائے گا عورت کو نہیں قریبی مرد رشتہ دار کو اب میت کا سب سے قریبی مرد رشتہ دار اس کا بیٹا ہے میت کا بیٹا میت کے بیٹے کا بیٹا میت کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا میت کا بیٹا پوتا پڑتا نیچے تک اگر یہ موجود نہ ہو میت کے اب نہ تو پھر دوسرے نمبر پر میت کا قریبی رشتے دار بنتا ہے میت کا باپ آبائی جانب میت کا باپ میت کے باپ کا باپ میت کا باپ میت کا دادا میت کا پردادا او کرتا اگر میت کے آبائی جانے بھی کوئی موجود نہ ہو پھر میت کے بھائی میت کے بھائی وہ حصہ بنیں گے میت کے بھائی وہ نہیں تو میت کے بھائیوں کے بیٹے وہ نہیں تو میت کے بھائیوں کے بیٹوں کے بیٹے یعنی میت کے بھائی میت کے بھتیجے میت کے بھتیجوں کی اولاد بیٹے یہ وارث بنے گے اگر یہ بھی موجود نہیں تو پھر میت کے باپ کے بھائی یعنی میت کے چچا وہ وارث بنیں گے میت کے چچا وارث بنیں گے اگر میت کے چچا موجود نہیں تو میت کے چچاؤں کے بیٹے میت کے چچا زاد کزن وہ بھی نہیں تو میت کے چچا زاد کزنوں کی اولاد میں سے بیٹے اللہ عادل خیال اسی طرح یہ طریقہ کار کرے گا یہ ہیں قریبی مرد رشتہ دار بے ترتیب ان کو حصہ دیا جائے گا ان کو اصحابات کہتے ہیں وراثت کی اصطلاح میں اس طریقہ کار کے ساتھ ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی اور اگر اصابات موجود نہ ہو ورنے والا مر گیا ہے بہت ہو گیا ہے چند ایک سابل خرود ہیں اور اس کے بعد اصابات موجود نہیں ہیں تو پھر اور سابل کو ایک مرتبہ حصہ دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر حصہ دے دیا جائے گا دوبارہ اسی طریقے کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا پھر بھی بچے گا ضرور کچھ نہ کچھ باقی جو کچھ نہ کچھ باقی بچے گا وہ زمین اور دوسرے جو قریبی قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دے دیا جائے گا اگر کسی کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہیں کوئی کٹا پھٹا لٹا پھٹا پہنچا ہے جس طرح مہاجرین ہوتے تھے تو پھر ایسی صورت میں وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے گا. آج کل بیت المال تو نہیں ہے مدارس موجود ہیں تو و مساکین جو مسار فض و صدقات کے ان پر لگا دیا جائے یہ آسان طریقہ ہے یہ مختصرا وراثت کے احکامات ہیں لیکن ہمارے ہاں ان احکامات پر عمل درآمد کرنے میں خاصی کوتا ہی برتی جاتی ہے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے حربے اور طریقہ کار لوگوں نے اپنا رکھے ہیں ایک طریقہ کار چلتا ہے میت کا اپنی وراثت سے اپنی اولاد یا اپنے رشتے داروں کو عاق کرنے کا یہ غلط ہے آپ نامہ اللہ تعالیٰ نے جاری جو کیا ہے وہی کارگر ہے انسانوں کا جاری کردہ نہیں اللہ نے ایک بندے کو حصہ دیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے تمہاری وراثت میں سے حصہ ہے میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں تو بندہ کون ہوتا ہے اس کو وسیعت سے اللہ کی وسیعت سے محروم کرنے والا اختیار اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہے بندے کی نسبت لاکھ مرتبہ کوئی آپ نامہ لکھ دے اخباروں میں چھپوا دے کہ میں اپنے کلا بیٹے کو اپنی جائیداد سے آخ کرتا ہوں وہ باطل ہے رائے گاہ ہے بے سور ہے اس کو حصہ دیا جائے گا آک نامنے کی کوئی حیثیت نہیں کتاب و سنت میں ہاں باپ اگر مسلمان ہے بیٹا کاطر ہے یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں لا یارس المسلم القا فیرا ولا المسلم مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں باپ نمازی پرہیزی ہے اور بیٹا بے نماز ہے بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں باپ زکوٰۃ ادا کرتا ہے بیٹا زکوات ادا نہیں کرتا بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں باپ مومن و وہ ہے اور بیٹا کافر یا مشرق ہے تو بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں اللہ حضل قیاس سارے رشتے داروں پر یہی اصول اور قانون لگے گا یا بیٹا مومن و وہ ہے باپ کافر و مشرق ہے باپ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہے بیٹا نمازی ہے باپ بے نماز ہے تو یہ بیٹا اور باپ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے کافر مسلمان کی اور مسلمان کافر کی وراثت کا حقدار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اٹل فیصلہ ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اسی طرح بیٹیوں کو جائیداد اور وراثت دینے کے معاملے میں لوگ بڑا پیچھے پاگتے ہیں کوشش کرتے ہیں بہانے بہانے سے انہیں جائیداد سے محروم رکھا جائے بھائیوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہنوں کو کچھ نہ ملے سارا کچھ ہمیں ہی مل جائے یہ طریقہ کا کار بھی ناجائز اور غلط ہے پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے شرم نہیں آتی بہنوں سے معافی مانگتے ہوئے اور بافی کرواتے ہوئے چاہیے تو یہ کہ بھائی اپنے حصے سے دستبردار ہو کے بہنوں کو دیں بھائی ہمیشہ بہنوں کو دینے والے ہوتے ہیں بہنوں سے لینا یہ بھائیوں کے شایان شان نہیں ہے اس کو کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں سمجھتا نہ معاشرے میں اس اس کو کو اچھا اچھا سمجھا سمجھا جاتا جاتا ہے ہے نہ دین اسلام میں اور بہتر بلکہ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رجولیت اپنی مردانگی کا ثبوت دیں اور بہنوں کو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیں ہبا کریں تو پتن دیں تو یہ بہنوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی تم نے لینا ہے کہ نہیں کبھی بھائیوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے لینا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ اس نے ڈنڈے کے دور پہ لے لینا ہے اور بہن اس کا زور نہیں چلتا اب وہ شرم کی ماری کہے گی کوئی بات نہیں تمہیں رکھ لو اس کی بھی ضروریات ہے اس کو بھی ضرورت ہے مال و دولت کی اس کو بھی ضرورت ہے والے ذہن کے قریبی داروں کے ترکے کی وہ بھی اپنی زندگی کو صحیح طور سے گزارنا چاہتی ہے آسانیوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے اس کو محروم رکھا جاتا ہے اور اس کو مشرقی روایت کا نام دیا جاتا ہے یہ ستم بالائے ستم ہے یہ مشرقی روایت نہیں مگر بھی روایت ہے کہ اولاد میں سے بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا جائے اسی طرح کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کے درمیان اگر کوئی بندہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو برابر برابر دے اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا اور دوسرے بیٹے کو کم دے دیا دی. ایسا بھی نہیں کر سکتا صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث موجود ہے ایک شخص آیا نبی علیہ اسلام کے پاس کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے ہبا کیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں آپ گواہ بن جائے کہ میں نے اس کو غلام ہبا کیا ہے پرمایا پوچھا کہ آپ نے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے کہنے لگا کہ نہیں فرمایا لا ہد والا جورن میں جور اور ظلم پر گواہ نہیں بنتا یہ ظلم ہے کہ ایک کو دے دیا ہے اور باقیوں کو محروم رکھا ہے سب کو دو پھر یہ انصاف ہے اور اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو تفاضل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مینما تارا کلوانی گانی وا بھول مینما جو چھوڑ گیا جو آدمی چھوڑ کر اپنے مال کو فوت ہو گیا طریکہ بن گیا پھر یہ اصول ہے کہ بیٹی کی نسبت بیٹے کو دبل دیا جائے اگر چھوڑا نہیں ابھی پاس ہی ہے زندہ ہے ترکہ بنا ہی نہیں تو یہ ترکے کے اصول کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ہیبا منیحہ اور اور توفے کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا جس میں بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر رکھنا ضروری ہے اگر ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کام دیتا ہے تو یہ ظلم فرار پائے گا ظلم شمار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت اور ترجیح نہیں دیتا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب قریب اور ساتھ ساتھ ہوتی جی. ہیں تو اگر زندگی میں اپنا مال اور جائیداد تقسیم کرتے ہوئے بیٹی کی نسبت بیٹے کو زیادہ دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور خوشخبری سے محروم ہو جائے گا اور بہت بڑا اور سارا اور نقصان اٹھانے والا اور نقصان پانے والا بن جائے گا تو وراثت زندگی میں نہیں ہوتی ترکہ زندگی میں تقسیم نہیں ہوتا وراثت اور ترکہ یہ بنتا ہی مرنے کے بعد ہے جب کوئی مرتا ہے تو پھر اس کی وراثت اور اس کا ترکہ کہلاتا ہے اس کی زندگی میں وہ اس کا مال ہے اس کی واسط اور ترکہ نہیں تو اس کو وراثت اور ترقے کے اصول کے مطابق ہر گرد تقسیم نہیں کیا جا سکتا مرنے کے بعد وہ اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگا کوئی پتہ نہیں کہ تقسیم کرنے والا پہلے فوت ہو جائے یا جس کو دیا ہے وہ پہلے فوت ہو جائے کوئی علم نہیں علم اللہ رب العالمین کا ہوئی ہے اس کو ہی پتہ ہے کون پہلے مرنے والا ہے اور کون بعد میں وہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے جس صحابی نے کہا تھا میں اپنی جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں تو ربی علیہ السلام نے سلس کی وسیع کر دے زیادہ کی نہیں جو اس وقت تو اتنے بھی مار ہوئے کوچ کا وقت آ گیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعد تک زندہ رہے بڑا طویل عرصہ زندہ رہے انہوں نے بڑے دور دیکھے تو یہ اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے تو لہذا طریقے کا جو اصول ہے وہ طریقہ اور ذراثت پر لاگو ہوتا ہے آدمی کی جائیداد اور زندگی میں جو اس نے مال جمع کیا ہوا ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا مرنے کے بعد وہی وہ بعض اس کا طریقہ بن جائے گا اس کے اوپر ترقے کے اصول اور قوانین لاگو ہوں گے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ وراثت کے معاملے میں لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اور طرح طرح سے ہیلے بہانے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے لا بینکم اپنے مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ کھاؤلو بحاق اور عدالتوں میں لے کر نہ جاؤ پتا کلو فریق امن اموال ناس کہ عدالت میں لے جا کے کیس کر کے طریقے سانی کو کمزور دے کے تھوڑا بہت جج کو اور وکیلوں کو دے کر لوگوں کے بال میں سے کچھ نہ کچھ پھر بھی ہڑپ کر جاؤ تو کوئی بھی طریقہ ہو نہ حق اور باطل طریقے سے مال کھانے کا غلط اور ناجائز ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ